غلطی کا احساس پچھلے کالم میں اللہ تعالیٰ کے قرب کا بیان تھا وہ کالم خود اپنے دل اور دماغ پر اللہ تعالیٰ کے قرب کی شعائیں روشن کرتا رہا تو ذہن استخارہ کے موضوع کی طرف متوجہ ہوا تب اپنی ایک غلطی کا احساس ہوا بخاری شریف میں استخارہ کی جو روایت آئی ہے اس میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہر کام میں استخارہ کا حکم فرماتے تھے اور ہمیں استخارہ یوں سکھاتے تھے جس طرح قرآن مجید کی آیات سکھائی جاتی ہیں یعنی استخارہ بہت اہتمام سے سکھایا جاتا تھا مجھے احساس ہوا کہ ہم نے اپنی جماعت میں استخارہ سکھانے کا اب تک ایسا کوئی باقاعدہ اہتمام نہیں کیا چنانچہ یہی وجہ ہے کہ اب ہمارے رفقا بھی دوسروں سے استخارہ کرانے کی بدعت میں مبتلا ہو رہے ہیں اور اصل استخارے کی برکات سے بہت سے ساتھی دور ہیں اگرچہ استخارہ کی بات اور ترغیب وقتاً فوقتاً جماعت میں اور مضامین میں چلتی رہتی ہے اور اصلاحی خطوط کے جواب میں بھی استخارہ کی ترغیب دی جاتی ہے مگر اس مبارک عمل کے لیے جو خصوصی اہتمام ہونا چاہیے تھا وہ ہم اب تک نہیں کر سکے اس پر اللہ تعالی سے استغفار کرتے ہیں استغق فر اللہ لا الہ الا واتوب استخارہ کیا ہے استخارہ کیسے کیا جاتا ہے استخارہ کب کیا جاتا ہے استخارہ کتنی بار کیا جاتا ہے استخارہ کا نتیجہ کیسے معلوم ہوتا ہے اور استخارہ کی اصل اہمیت کیا ہے ان تمام باتوں کے مذاکرے کی ضرورت ہے اور ساتھ ہی استخارہ کی مسنون دعا یاد کرانے کا اہتمام بھی مطلوب ہے آج سے الحمد اس کالم کے ذریعے تعلیم استخارہ کی یہ مبارک مہم شروع کی جا رہی ہے باقی تفصیل مکتوبات اور اگلے کالم میں آ جائے گی انشاءاللہ جماعت کے تمام رفقاء کرام سے درد مندانہ گزارش ہے کہ استخارہ کی دعا ترجمہ کے ساتھ یاد کریں استخارہ کا مسنون طریقہ سیکھیں جن کو دعا یاد ہے وہ کم از کم دس افراد کو یہ دعا یاد کرائیں پوری زندگی اپنے تمام کاموں میں استخارہ سے روشنی قوت اور طاقت لیں کبھی بھی کسی دوسرے سے اپنے لیے استخارہ ہرگز ہرگز ہرگز نہ کرائیں شیوں کا طریقہ اور بری بدعت ہے ہاں اللہ والوں اور اہل علم سے مشورے کرتے رہا کریں جبکہ استخارہ خود کریں ہر دن کریں ہر رات کریں اور اس کی برکت سے اللہ تعالی کا قرب پاتے چلے جائیں پاتے چلے جائیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللهم صلی علی سیدنا محمد علیہ و صاحبِ و بارق كثيرا تسلیمََََََََََََ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ